اللہ مالک الملک احکم القمین نے یہ دنیا بسائی اور اس میں انسانوں کو آباد کیا اور فرمایا وہ ماہ خلقت الجن وال انص اللہ علی کہ میں نے ان کو پیدا کیا جنوں انسانوں کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے یہ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے کئی انبیاء رسول علیہم السلام تشریف لائے سب سے آخر میں سید البلی نب امام المجاہدین رحبر رہنما مقتدا پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ تعالی نے آپ کو پوری دنیا میں اعلی افضل بنایا نبیوں رسولوں کا سردار بنایا آسمانوں کا مہمان بنایا آپ پر نبوت رسالت ختم کر دی آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا جو ساری کتابوں کی جامع کامل مکمل کتاب ہے اور اس کی شرح تسیر مطلب آپ کو سمجھائیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ انزلنا الہ کا نتوبئی ناسی مان ضلع ہم نے اسے ذکر نصیحت قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا رسول وسلم نے اپنے کول سے فیل سے عمل سے تقریر سے تائید سے اس کو بیان کیا اس میں جو کچھ آپ نے سمجھایا عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں دین بھی ہے دنیا بھی ہے رہن سہن ہے سب کچھ اس کے اندر ہے تو یہ قابل مکمل دین ہے <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم کم لن لنتا ما ماں تمستک تم کتاب اللہ ہے وسنت و نبی یہی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں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 کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول اطیات ش میں دو کا اقرار اللہ رسول قرآن میں یتی اللہ واطی الرسول یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم جب مریں گے قبر میں چاہیں گے پہلا سوال رب کا دوسرا رسول کا ہوگا اللہ تو اللہ ہے اور اللہ تعالی نے رسول اسم کو بڑا بنا کے بھیجا لہٰذا گارنٹی یا اللہ کی بات کی ہے یا رسول اللہ کی بات کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کی عزت ہے احترام ہے اللہ نے بنایا ہے اپنے اپنے مقام ہے آداب ہے اور ان کا احترام ہے لیکن دین ایمان ہدایت سرات مستقیم نیکی کا راستہ حق ثواب وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا یہ <تصح> جو دین ہے نا اللہ چاہتا ہے اس پر لوگ چلیں عمل کریں تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو اور یہ بہت مختصر کورس ہے یہ کوئی لمبا چوڑا کورس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بہت بڑا میربان انسانوں کا خیال رکھا ان کے کاروبار کا ان کے کھانے پینے کا ان کے بیوی بچوں کا ان کے وہ آرام کا ان کے غصے کا ان کے مداخ کا یہ نہیں اللہ نے پورا ان کا خیال رکھ کے ایک دین اتارا اور وہ دین دنیا کا جامع اس پر چلیں گے عمل کریں گے آخرت بنیں گی اگر ملے گا سواب ملے گا اللہ کا دیدار ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی پرسکون ہوگی اور دنیا بھی ہماری مطمئن ہوگی اللہ کیسے مسلمان چاہتا ہے مثالی مسلمان کیسے ہونے چاہیے وہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اے ایمان والو تم مرتد ہو جاؤ نا دین چھوڑ دو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ مومنوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں چاد کریں گے اور دین پر چلنے میں کسی کی ملا مت تان و کی پرواہ نہیں کریں گے میں ایسے مثالی لوگ لاؤں گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اب اللہ کن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ نے بتا دیا کل ان کن تم تو حب اللہ فتح بے حب کم اللہ فرق کم اللہ غفور الرحیم کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت دیکھنا سننا بولنا مال کمانا خرچ کرنا صبح شام رات دن گزارنے میں میری اتنا تابے داری کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے گنا بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا پہلے تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اگر یہ تم اتباع پیروی صحیح معنی میں کرو پھر اللہ کہے گا کہ مجھے تم سے محبت ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے امر عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے سابی ہیں فاتح مصر ہیں یہ پہلے کافروں کے بہت بڑے جرنل تھے انہوں نے کمان کی ہے عہد میں اور خندق میں لڑے ہیں یہ باقاعدہ بہت بڑا ایک کمانڈر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ان کو کر دیا تو یہ فاتح مصر مصر جیسا خوشحال علاقہ سرسبد شاداب اللہ نے ان کے ذریعے امت مسلمہ کو دیا اللہ ان پہ کروڑ و نازل کر جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے آپ کے سامنے بیٹھے تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں اب میں جو پچھلی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں آپ کی اطاعت میں تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں تو عالمہ لگا شرط کیا لگاتا ہے آپ اللہ کے نبی اللہ کے رسول پہ میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا اب مجھے شرم آتی ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر صحیح من میں میں تیری تابے داری شروع کر دوں تو میرے ان گناہوں کی گٹڑیوں کا کیا بنے گا وہ جو گناہوں کے جسٹر بھرے ان کا کیا بنے گا پہلے یہ مجھے بتا اگر وہ معاف ہوتے ہیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے نہیں تو فائدہ سید الینرین امام المجاہدین رحبر الرحبا مقتدا پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی رسم رواج باپ دادا کی بات علاقے سوسائٹی کے تقادے چھوڑ کے منمانیاں اپنی خیج پرستی کو چھوڑ کے سارے نظام دستور چھوڑ کے اور اپنے وڈیروں مذہبی پیشواؤں کے کال فتوے لڑیاں چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابے شروع کر دے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب اللہ قوت لونتی شبیری سب فن کر نم جو سیسہ پلائی دیوار کی طرح جم کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں یہ اللہ کے محبوب اللہ کن سے محبت کرتے ہیں ان اللہ ب الطوابین یحق المتحرین جو لوگ گنا ہو جائے فوراً توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں استفار کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں یا اللہ بہت گنا بہت گنا آنکھوں کے کانوں کے زبان کے ہاتھوں کے پاؤں کے صبح و لیکن تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں نہ یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے یا اللہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرماتا ہے اچھا میرے بندوں کو یقین ہو گیا کہ میرے گناہ معاف کرنے والا بھی ہے معاف کرتا ہوں اور پھر کون محبوب ہے متحدرین جو تہارت پاکیزگی صفائی کا خیال رکھتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں گندگی سے بچتے ہیں اور بہت زیادہ تہارت صفائی کا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالی کے محبوب کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ یہ محسری جو ہر کام میں نیکی اس نے خلق اچھا برتاؤ اچھا اخلاق اچھا معاملہ اچھی گفتگو اور اچھا طریقہ اختیار کرنے والے ہر بات میں یہ اللہ کے محبوب اکڑ پھو تکبر گمن حکارت والے جملے نفرت والے جملے تو مجھے چانٹنی تو نہیں مہجا. یہ اللہ تعالیٰ کے مبوض لوگ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو آسانی والے لوگ سہل والے لوگ وہ لوگ پسند ہیں جو اسان اور نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں سب پھر اللہ تعال ان سے محبت کرے پھر اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہیں ان کا یہ مقام ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں جبرائیل فلاں آدمی فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے فلاں گلی والے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبریل علیہ السلام کہتے یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر جبیر اصم آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے تم میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم سارے آسمان والے اس سے محبت کرو اور پھر اس کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے تو یہ وہ صفت ہے مثالی مسلمانوں کی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ مین اللہ سے میتخون کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے علاوہ دوسرے مشکل کو شہادت رواؤں سے مبتے اور پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور مرتے ہیں اور تم نے دیکھا کبھی اللہ کا میں وہ حالت نہیں بنتی لوگوں کی جو مزاروں اور قبروں اور جالیوں پر ہوتی ہے میں وہ لوگ محبت کر لیکن اہل ایمان سب سے زیادہ محبت وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس راہ میں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰوں کا مشہور واقعہ ہے کہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے کہا تو بھی محمد کا ساتھی بن گئے صلی اللہ سے ہاں اماں دیکھو بات سنو چھوڑ دو محمد کا ساتھ قسم ایمان کی بات چھوڑ دو یہ اللہ والی راہ چھوڑ دو نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی بھوکی پیاسی مروں گی دھوپ میں رہوں گی اور مر جاؤں گی اور لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ ماں کا قاتل ہے سارنے سوچا رضی اللہ تعالیٰ نو ایک طرف ماں ہے ماں کی ممتا ہے اس کا پیار ہے اس کی محبت ہے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے ایک طرف دین ہے اللہ ہے رسول ہے حق کا راستہ ہے توحید ہے سنت ہے سوچا اور فوراً فیصلہ کیا صرف اللہ جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا دل کے بالوں اور تنیوں میں رگ و ریشے میں ایمان جب پیبست ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر یہ دنیا کے نازک رشتے پاؤں کی زیریں نہیں بنا کرتی فورن فیصلہ کیا کہا ماں تو میری ماں میں تیرا بیٹا ہوں علاج معالجہ کی بات ہو خدمت ادب کی بات ہو کھانے پلانے کی بات ہو کپڑا وغیرہ کی بات ہو تیرا بیٹا حاضر ہے لیکن اگر تہ کہہ رہی ہے نا کہ میں ایمان کو رسول رسم کے ساتھ کو تو عید سنت کو چھوڑ دوں تیری وجہ سے تو یہ آپ کی بھول ہے تو ایک نہیں تیری جیسی سو مائیں ہوں سو اور تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑب کے جان دے دے یہ گوارا ہے میں دین ایمان اللہ رسول کا راستہ تو ہی سدت نہیں چھوڑ سکتا اور صحیح جو راہ سرات مستقیم کی اس سے میں نہیں ہٹ سکتا کھانا کھانا کھا نہیں کھا رہا دکھا امیں حبیبا رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں. ہماری ماں ہیں رسول اللہ کی سوچ ہے ان کے والد بہت بڑے سردار ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے آئے ملے جب بیٹھنے لگے تو ہماری ماں نے کہا ابو ذرا ٹھہرو اور بستر لپیٹ دیا کہا بیٹا سمجھانے میں میں بستر کے قابل نہیں ہوں یہ بستر میرے قابل نہیں میری عزت کی ہے یا بستر کی عزت کی ہے لگی لپٹی برکھے بغیر مسلط کے بغیر کا ابو قرآن میں آتا ہے ان نمل مشرقوں نہ مشرق پلید ہوتا ہے یہ پاک محمد کا پاک بستر ہے تو یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں جو ہیبو نہ ہو ابلت مینی نا عزت مومنوں پہ وہ نرم ہوں گے مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہوں گے وہ مہربانی کرنے والے ہوں گے اور ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنے والے نہیں ہوں گے آپس میں پیار جیسے صحابہ اکرام کی مثالی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ان کا احترام تھا کتنا آپس کے اندر بہت پیار اور کافروں پہ سخت تھے اشدہ اور القفار روحما بینا کافروں پہ وہ سخت تھے اور آپس میں وہ دوسرے کے ساتھ وہ مہربانی شکر سے پیش آتے ہم الٹ آپس میں ایک دوسرے کو گورتے ہیں کھوتے ہیں اپنے مام کو مارتے ہیں کرتے ہیں سلام. اور باہر بچھے بچھے جاتے ہیں بات دوسروں سے ہیں تلقات چاہے حکمران ہیں اور چاہے عوام کی اکثریت یہ نہیں قرآن کہتا ہے مثالی مسلمانوں کی یہ شان ہے مومنوں میں درگزر کرنے والے معاف کرنے والے پھر کیا ہو گئے پی جانے والے بات کی تو کی کیوں تو نے ایسے کیوں کیا میں تمہیں جا... کیا ضرورت ہے یار کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں آج کل سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے ہر آدمی اپنے بارہ میں بہترین جج ہے میں, میں کہہ سکتا ہوں میں بلکل نہیں یہ غلط ہے آپ کو غلطہ نہیں میں نہیں اور دوسرے گا, کے متعلق بہترین وکیل ہے تو انہیں ایسے کیا فلاں وقت یہ کہاں پھلائیں گا اور شادی گمی پہ وہ ساری کھنکیں نکالتے ہیں یہ انسانیت نسانیت بغض کے مارے اسد بغض کے تنگ نظر گٹیا زین گٹیا سوٹ اور گندی باتے زین میں رکھنے والے یہ مثالی مجلمہ مثالی مجلمہ صاف ہارے کے متعلق ایک صابیت سوتے وقت اللہ سے دعا کرتا کہتا یا اللہ یا اللہ میرا دل سب کے متعلق صاف ہے اور جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کے دل میرے متعلق بھی صاف کرتے رسول سب نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ جنتی دیکھ تو اس کو دیکھ لو اتنی بریق چھنیاں بنائے پھرتے ہیں ایسے نہیں مومنوں کے ساتھ بہت شفقت پیار سے محبت آنے والے تکلیف بھی آ جائے تو وہ برداشت کرنے آپ دیکھیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو بدر کے اندر تھے بدر کے اندر نہ لڑائی ہوتے ہوئے تلواریں چل رہی تھی اچانک ان کا باپ آگے آ گیا تلواروں میں چل کہا میرا میرا میرا باپ باپ باپ لیکن تلواریں چل رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا بل بے بے وہ بھی ختم ہو گئے ساری زندگی حزیفا نے دل میں کوئی میل نہیں لایا کہا میرے بھائیو تمہیں اللہ معاف کرے تم نے کچھ جان کے تو نہیں مارا کتنی بڑی بات ہے کہ آپس میں کوئی کدور کوئی بات نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کرتے تھے بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنو. اور کافروں پہ کتنے سخت تھے اور ان کا خیال نہ رکھنے والے آپ کے سامنے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور ابو سفیان پہلے آیا ہوا تھا حکیم الحضام تو بلال کے پاس آئے دنیا کا نام ور خلیفہ ایسے جیسے غلام سردار کے سامنے آتا ہے اور بائیس لاکھ عمر بہمیل پر حکمران جس سے ڈر کے شطان بھی گلی چھوڑ دیتا ہے ایک خادم کی حیثیت سے سامنے کھڑا ہوا کہ بلال حکم کرو فاتح روم فاتح ران فاتح راگ فاتح شام فاتح یمن فاتح مصر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان نے کہا عمر تمہارے دروازے پہلے تو میں آیا تھا تم نے میرا خیال نہیں کیا اس کا خیال کر لیا کہا ابو سفیان تو نے یہ تو خیال کر لیا کہ عمر کے دروازے پر پہلے کون آیا کاش تو یہ بھی سوچ لیتا کہ اسلام کے دروازے میں پہلے بلال داخل ہوا تھا کہ تو داخل ہو بلال نے اس وقت کلمہ پڑا جب اس کو انگاروں پہ لٹایا جاتا اور اس کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوتے اور تو کفر شرت کا جھنڈا اٹھا کے عہد خندق میں مقابلہ کرتا رہا اور جب رسول اعظم دس ہزار کا لشکر جرار لے کے دن کے وقت دس رمضان کو مکہ میں زبردستی داخل ہوئے اتبا شہبہ کٹ گئے ولید کٹ گیا ابو جال ابو بولا مر کھب گئے تو بھی اپنی مونچھوں کو نیچا کر کے آ گیا اللہ تیرا اسلام قبول کرے پر بلال بلال یہ رضی اللہ تھا اور بدر کے متعلق قیدیوں کے متعلق جب مشورہ لیا گیا تو, تو کیا کہا کہا ہے اللہ کے رسوس میرے دار میرے حوالے کرو بکر کے بکر کے علی کے علی کے ہم ان کی گردنے اڑائے عرش پر اللہ خوش ہو کہ بارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں لیکن مومنوں پہ نرم دل اور کافروں پہ سخت جب قیدیوں کو باندھا جا رہا تھا تو بن عمیر رضی اللہ تعالی نے قیدی کو دیکھا کہ اس کو باندھا جا رہا ہے تو باندھنے والے کو کہتے ہیں اس کو کس کے باندھ کس کے باندھ اس کی ماں بڑی امیر ہے اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ فدیہ فیصلہ ہوا ہے فدیہ دے کے چھڑانا ہے قیدیوں کو اس کی ماں پیسہ بھیجے گی اس کو چھڑائے گی اپنے بیٹے کو اسلام امیر ہوگا ہتھیار خریدیں گے اسلام مسلمانوں کو طاقت قوت ملے گی کس کے بعد بڑی موٹی مرغی ہے قیدی نے دیکھا تو پہچان گیا مصحب تو, تو میرا سکا بھائی ہے اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھ کے رکھ باندھ تو لوگ کہہ دی تو یہ تھوڑی مشکل ڈھیلی رکھو اتنا ہی کہہ دے یار اس کو اور وہ بچپن لڑکپن ایک چولہے پہ بیٹھنا کھانا کھانا وہ ماں اپنی گلی محلہ وہ چوک لوگ کہتے ہیں عذاب ہے یاد ماضی بڑی دردناک باتیں بڑا دردناک ماضی یاد کرایا اور تجھے سب کچھ بھول گیا محمد کے جادو نے تجھے اتنا بے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تم تو میرا ماں جایا سکا. وہ تیری ماں نہیں ہے کا خواش باتیں نہ کرو اللہ کی قسم میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا للمؤمنین حضرت القاترین ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم رسم حق کو باطل ہو تو فلاد ہے مومن یہ ہے مس علی مسلمان جو فی سبیل اللہ المت و لکیرہ میں یاد کرتے ہیں جان سے مال سے زبان سے اور کسی ملامت کرنے والے کی وہ ملامت کی پروانی نہیں کرتے دین پر چلنے میں تانو تشنی نماز مسجد میں تڑ داڑھی رکھی ہے سنت مذاق کپڑا ٹہنوں سے نیچے ہے مذاق پانی آیا ہوا تھا ہاں ہاں ہاں کہہ کے پردہ کرنے والی تو مذاق شاد سادگی سے شادی کی ہے تو مذاق اڑانا اور اگر اولاد کی صحیح تربیت اس کو کر رہے ہیں کیا مسیطڑ بن یعنی تانو تشنی ملامت باتیں اٹیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے کسی کا ہو رہے کوئی ہم ہو رہے ہیں رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے یہ وہ لوگ ہیں مثالی جو دین پر بڑے لوگ بستل ہیں میں نے دیکھا کئی لوگوں کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے لوگوں پہلے سارے کیا تھے؟ واللہ یہ شتان شتان ہے انسانوں کی شکل میں جو تانو تشریح کر کے برا بھلا کہ بائیکاٹ کر کے یہ پردہ کراتے ہیں ان کے گھر میں کیا جانا ہے یہ بڑے مولوی بنتے ہیں یہ فلام بنتے ہیں نیکی کی کرا میں یہ شیطان ہے قرآن کہتا ہے ایک خود عہد سے دور رہتے ہیں، ایک دوسرے کے رکاوٹ بنتی فرمایا اللہ کے نیک بندے مثالی لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں بس اللہ راضی ہو جائے کوئی آتا ہے آئے جاتا ہے جائے سب سے پہلے اللہ سب سے پہلے رسول سب سے پہلے دین ہوگا یہاں جن کو یہ ہمارا دین کا راستہ ہمارا گرانہ پسند ہے جی بسم اللہ آئے ہمارے ساتھ نہیں تمہاری رائے جدا ہے تمہاری راہ وہ ہماری ہے. یہ لوگ ہیں مثالی ایک دفعہ دیاتی لوگ آ کے کہنے لگے کالتلا راب آ اللہ آ اللہ محمد ہم ایمان لائے محمد ہم ایمان لائے سروسم اللہ نے فرمایا ان کو کہ کلم ابھی تم ایمان نہیں لائے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور پھر ان کو بتا حقیقی مومن کو ایمان لائے اور ایک رسول پر ایمان لائے پھر شکش وہ ٹھیک ہے پتنی ٹھیک ہیں قرآن کیا ہے تو سب ہے لیکن نیٹ پہ یہ کہہ رہے تھے وہ شک ش میں مبتلا نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو رسوم وہی سچ ہے سو سپریم کورٹ کا جج جھوٹا ہو سکتا ہے ہماری پہاڑ اپنی جگہ سے ہر سکتا ہے اور دنیا میں ہر ناممکن ممکن ہو سکتے ہیں لیکن حدیث رسول شاد رسول فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا میں ایمان لاتے ہوں استمبی ہوں نہ کن ہوا کلیور رپی نہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہی ہی حق ہے ہم بیت اللہ بنانے والے غلط ابراہیمی غلط اور یہ یہودوں نے سارا غلط نبیوں کی اولاد غلط رسولوں کی اولاد غلط ساری دنیا ہی غلط ہے تو ایک ٹھیک ہے لہدائی بات تو نہیں شروع کر دی بہت پریشر شروع شروع میں کتنے یہ آ کے کہتے ہیں یہی حق ہے جو تو پیش کریور رب بھی میرے پیغمبر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی یہی حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں قبول کرنے کرو نہیں کرنا نہ کرو تم اپنے گھر میں اپنے گھر باقی مجھے اللہ نے کہا کہ تو دروگا نہیں ہے منوانا نہیں ہے میں. لیکن میں بات کو تو نہیں بدل سکتا یہ نہیں کہ لوگوں کے تیور ماحول دیکھ کے برادری دیکھ کے بیوی کا نگرہ بیٹی کا تو مسئلہ ہی بدلا ہوا ہوا ہو وہاں پڑا ہو میں شاخ شبہ نہیں ہو پھر یاد کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں قرآن میں اللہ نے کافروں کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ ضدی لوگ ہے کہتے ہیں اللہ کا نادا بن دے کا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دے یہ زدی لوگ ہیں اور منافقوں کا طریقہ بھی بتایا ہم ایمان والے مسلمان ہیں جی اللہ ہے رسول ہے جی قرآن ہے جی حدیث ہے جی رماز ہے اور جو فیصلہ آتا ہے پلاٹ کا دکان کا برادری کا کوئی مسئلہ رشتے داری کا آتا ہے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ قرآن عدیض کی روح سے جو ہے ہمارے موافق ہے وہیں کلحم الحق قرآن کہتا ہے یہ منافق طریقہ ہے پھر آتے ہیں ہاں نہیں بالکل ہم بھاگنے والے ہیں چیزیں بلاؤ آجیز صاحب آؤ آؤ کہتے قرآن تے فیصلہ ہوئے گا ادیس پر ہوگا آؤ آؤ آو آؤ آو. اور اگر پتہ چل جائے کہیں سے کہ وہاں قرآن عدیض کی روح سے یہ میں حق پر نہیں ہوں میرا حق نہیں بنتا تو پھر مائیں کر دیتے ہیں وہ جی یہ بھی تو ڈالتے ہر مسلمان, ہیں، مسلمان، اللہ کہتے ہیں، یہ جب قرآن حدیث سے بھاگ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ظلم کرے گا ان پر یہ ہے منافقوں کا طریقہ اور اللہ نے مومنوں کا طریقہ کیا بیان کیا نولین اضا دلہ و رسول ہی فرمایا مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے جب ان کے کان میں اللہ رسول کی بات آئے قرآن حدیث کی پر رسم ہے رواج ہے کال ہے سلسلہ برادری گلی محلہ مارکیٹ کا تقاضا ہے من خواہش بیوی کا نخرہ بیٹے کی ادا دوست کی فرمائش امام کا قول مفتی کا فتوا پیرو مرش کچھ ہو کہتا ہے وہ پیچھے اب بات اللہ کی ہوگی اور رسول اللہ کی ہوگی یا اللہ جو ہو چکا پیچھے لکیر پھیر دے آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو ہوگا اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے آ گیا اللہ کہتا ہے یہ ہیں سچے لوگ جو پتہ نہیں تھا نہیں تھا لیکن اللہ رسول کی بات کا پتہ چلا اس کے بعد اس پر وہ عمل کرنے پر کمر بستہ ہو گئے میں یہ لوگ ہیں مثالی لوگ ہمارے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی اختیار کو رسم رواج کوئی سوچ فکر کوئی ان کی بھی رائے ہو نہیں تم اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. بس ختم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی خلول الجنت اللہ اباپ میری ساری امت جنت میں جائے گی ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا پوچھا گیا جناب جنت جس کی چڑائی زمین عثمان کے درمیان دو شریف شہر کی نہ ہیں مشک کافور کا گہرا سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار کون ہے جو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا پھر آپ نے بات بتائی زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا اور زبان کی بات کا اعتبار بھی کوئی نہیں من اطانی فکت دخل الجنڈا وہ آسانی فقت جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے اپنی منمانیاں مانیاں مرضیاں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دی اس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا نماز جو میں نے سمجھائی عقیدہ جو میں نے بتایا درود جو میں نے بتایا وظیفہ جو میں نے بتایا شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا شکل صورت میری پسند ہے لباس کا طریقہ جو میں نے بتایا بیوی بیٹی کے جو لباس اس کا جو میں نے بتایا اور جو کچھ ہو سکتا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے تو یہ جنت میں جانا چاہتا ہے اور جو کلمہ پڑھ کے ہر علاقے کا لحدائی مشکل کو شاعر ہر کلو میٹر مشکل کشا وہ ادھر جا رہا ہے مشکل حل کرانے اس خصیت ادھر مانگ رہا ہے اولاد ادھر سے مانگ رہا ہے اور نماز دادی نانی والی برادری والی امام والی پیرو مرشد والی درود بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفے مرشدوں کے بتائے ہوئے شادی گمی انہوں سکھوں والی کاروبار یہودیوں والا شکر سوت لباس انگریزوں والا زبان پہ جھوٹ گالیاں دھوکھا سوت جوا ڈڈی مار آرام ہو قدروں کریوں کے چہرے بلکہ پوتھے مرد کا کپڑا ٹہروں سے اوپر نہیں ڈاڑی موڑ کے دوسرے تیسرے دن بال گٹر کی نالیوں میں وہ پھینکتا ہے یہ وہ ان کے رواج یہ وہ بدبخت ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتے جو جنت میں نہیں جانا چاہتے ان کو اللہ تعالی کیسے لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس میں ہوئیں اس نے ایمان کی مٹھاس لذت کو پا لی تین باتیں جس میں ہوئی یہ مثالی مسلمان تین باتیں اس نے ایمان کی لذت مٹھاس کو پا لیا پہلی بات اللہ رسول ہوں ابا مما سوا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں یہ کیسے پتہ چلے گا ہم میں سے ہر ایک کا کہ مجھے اللہ رسول بڑے پیارے یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قرآن حدیث کے مقابلہ میں من خواہش کی بات علاقے کی بات بیوی کا مسئلہ بچوں کا مسئلہ مارکیٹ کا مسئلہ بازار کا مسئلہ گلی ملے کا مسئلہ امام کا کال مفتی کا فتوا رسم رواج ان کو چھوڑ دے اور سرے تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے اس تو یہ آدمی جو ہے نا یہ شخص جو ہے نا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اور جو حدیث سن کے قرآن کیا سن کے سن سن کے سون سن سن کے سن ہو جائے اور اپنی بات رسم رات بابا دادا علاقہ سوسائٹی کا ٹکاضا مارکیٹ کا ٹکاضا گلی ملے من خواہش نظام دستور کو آگے کرتا ہے اس نے ایمان کی لذت کو نہیں پایا اور دوسری بات کسی سے محبت ہو صرف ایک اللہ کے لفظ لوگ بڑی محبت کے ذرائع ہیں رنگ نسل خاندان وطن زبان پارٹنرشپ کاروباری مفادات یہ وہ فلاں میں یہ کسی سے محبت کرتا ہے ایک اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے ایک اللہ کے لیے وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے یہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے یہ اس سے دور ہو جاتا ہوتا ہے اور تیسری بات یکرا دفل قفر کما یکرائیوں کو دفاع میں اللہ نے ایمان دے دیا نماز کی پابندی دے دی حلال کھانے کی توفیق مل گئی گانا چھوڑ دیا گندی مجلسیں فسک فجور فاشر یعنی گندی تصویریں مخلوط مجلسیں بدکاریاں فوائد سب چھوڑ دیے اللہ کا شکر اب دوبارہ بدکاری میں جانا گناہ میں جانا بے نماز ہونا دوبارہ نافرمانی میں جانا اس کو ایسے برا لگے جیسے آگ میں جل رہا تین باتیں جس میں ہوئیں اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں. جب سلام کہے سلام کا جواب دے اور جب اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے اس کو یحمک اللہ کہے اور جب وہ اسے مشورہ طلب کرے کوئی اچھا کپڑے کا کاروبار کرنا ہے اس کو پتہ ہے یا تم مجھے بتاؤ سونے کا کرنا ہے یار مجھے بتاؤ سفر کرنا ہے یا یہ سفر جو بھی اس سے وہ مشورہ لیتا ہے اس کو بہترین اچھا مشورہ دے دے اتنے بخیل ہیں کہ ہم سیدھی بات سچا مشورہ کسی بھائی کو دینے دے کے لیے تیار میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اسلام تو بہت اونچا ہے ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے انسانیت انسانیت پہلے انسانیت پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں اچھا مشورہ دے اگر وہ طلب کرے دعوت دے اس کی دعوت قبول کرے اگر وہاں نافرمانی ہو پھر دعوت چھوڑ دیتے اور بیمار ہو اس کو پوچھنے کے لیے جائے رسول اللہ صلی آسم میں جب بیمار کو, کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جتنی دیر بیٹھتے ہیں جیسے جنت کے باغیچے میں بیٹھتے ہیں. رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا بیٹھا کرتا تھا باتیں سنتا تھا قرآن حدیث کی باتیں اس کو اچھی لگتی تھی تو بیمار ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا فرمایا وہ بیمار ہے کیا گیا جناب بیمار ہے آؤ اس کو پوچھنے چلیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دروازے پہ چل کے جبریل علیہ السلام آتا تھا وہ گئے کہ یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کے لیے تیرے پاس اپنے بھائی کو پوچھنے کا ٹائم نہیں کیسا تیرا اسلام ہے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے دیکھو یہ چھ ہق اسلام کا جواب چھینک کا جواب اچھا مشورہ دینا اگر وہ مانگے دعوت قبول کرنا بیمار پرسی جنازہ یہ حق کہیں رسولہ صاحب نے فرض قرار دیے مسلمان کے مسلمان تمہارا کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کو دل چاہتا ہے کرو نہیں چاہتا نہ کرو اسلام مجبور نہیں کرتا تم کسی کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنا چاہتے ہو کرو نہیں چاہتے نہ کرو تم اسلام مجبور نہیں کرتا اگر تم کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو کرو نہیں چاہتے نہ لیکن یہ چھ عکتوں میں ادا کرنے ہوں گے اپنی اکڑ انا تکبر گمان کو دبا کے غصے کو دبا کے برادری اپنی نمائش کو دبا کے اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہیں لگتی مزاج اچھا لگتا ہے نہیں لگتا طبیعت اچھی یہ چھ عکتوں میں ادا کرنے ہوں گے اگر امت مسلمان رسوسوں کی امت میں رہنا یہ ہے مثال اس سے مثالی معاشرہ وہ چھوٹ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ عبرمہ اس طرح وہ سبل موبقات سات تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو بچو ان سے اگر تم نے مثالی مسلمان بننا ہے کیا شرک سے جادو سے اور یتیم کا مال کھانا اور سود ان چیزوں سے تم بچو اور پاک دامن عورتوں پر تحبت لگانا اور جاد سے پیچھے رہنا اور قتل یہ سات باتیں تباہ کر دیتی ہیں انسان کے عمل کو ان سے بچو رسول اللہ صلی اللہ سب سے سوال ہوا جناب ایک بات بتاؤ زیادہ مسئلے یاد نہیں رہتے عمل کروں جنت میں چلا جاؤں میں کل آمنت تو سمجھتا ایک اللہ پر ایمان لایا ایک اللہ کے لیے دینا ایک اللہ کے لیے روکنا ایک اللہ کے لیے جوڑنا ایک اللہ کے لیے توڑنا ایک اللہ کے لیے محبت ایک اللہ کے لیے دشمی جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا جن چیزوں کو حکم دیا ان کو کرنا میں یہ کام تو کر اور اس پہ قائم ہو جا لالچ میں نا تان و لوگوں کی طرف سے تمہیں پریشان کرنے والی باتیں سب برداشت کر اس پہ تو کھڑا رہ ہار نہ سراتی مستقیم فتب اللہ فتح پر رقبی ظالم وسا کم بھی اللہ کم بکور ایک سیدھی لکیر کھینچی دو دائیں بائیں بائیں میری امت دائیں بائیں شطانی راستے ہیں یہ سیری لکیر میری راہ ہے سراط مستقیم اس پہ چلتے آنا جو عقیدہ میں نے بتایا جو نماز کی پابندی میں نے بتائی حلال کھانے کا طریقہ جو میں نے بتایا بیوی بیٹی کا لباس کا رہن سہن صبح شام رات دن گزارنا جو میں نے بتایا اس پر چلتے آنا مرنے کے بعد تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے یہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث میں بتایا مشالی، اب اس میں سب سے پہلی بات جسے ہمیں خیال رکھنا ہے وہ عقیدہ أقيدك لا اله الا الله ایک اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے دوسرے کے آگے نہیں ایک اللہ سے مانگنا ہے دوسرے سے نہیں ایک اللہ کے درمیان چڑھانا ہے دوسرے کے لیے نہیں یا کن ہو تو عبادت کے لائق ہے یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے بھیا تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگیں گے اقرار کروایا گیا زبان نہیں مالی بدنی عبادات یا اللہ سب تیرے لیے کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ استانے والے زندے مردے نہیںالکوشیا ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ ذرہ چھراکت, کمپنی سیسٹم, پان مت رکھو وہ خالق ہے باقی سب مخلوق ہے اللہ نے بڑے درجے بنائے بڑی شانے بنائی ولیوں کی بزرگوں کی نبیوں کی رسولوں کی سب سے اونچی شان محمد اور رسول ایسا سب لیکن یہ سارے اللہ کے بندے غلام محتاج مانگنے والے ایک اللہ دے رہے یہ عقیدہ رکھو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ تو اپنے عمل سے سمجھایا بدر کا میدان ہے تین سو تیرہ ہے مقابلہ میں ایک ہزار ہے لڑو گے جناب لڑیں گے ان کے پاس تو ایک ہزار کی تعداد ہے اور بڑے ہتھیار ہیں جناب لڑیں گے آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہم کو من علیہ السلام کی قوم نے جنہوں نے کہا تھا تو اور ترہ رب جا کے لڑو محمد کے ساتھی ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ یہ شیرا ہی نہیں بابفاؤں کا سترہ رمضان بدر کا مارکا ہوا تعال اللہ یہ شیوا ہی نہیں بابا کا دودھ پیا ہم نے غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں جا کو مید کر دے نہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیز ہے ہم دیوں سے لڑ جائیں سنانے نیزا بن کے باطل کے سینے بے گر جائیں دتر شاد آپ نے یہ نہیں کہا تم صحابہ کرام ولیوں کے امام میں رسولوں کا امام صبح جنگ جیت لیں گے برکت سے نہیں ساری رات روئے گڑ گڑائے یا اللہ میری کمائی میدان میں لگ گئی بوڑھے بچے چند جوان ہیں مکے مدینے کی کمائی یا اللہ ڈال دے مجھے خیر بھر دے جھولی میری سن لے میری فریاد بنا دے میری بگڑی کون کہہ رہا ہے نبیوں رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے بھر دے جھولی میری کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان کہہ رہا ہے بنا دے میری بگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں اتار دے اپنی مدد اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو حادث روائی کروانی ہو صحتیں لینی ہو اولادیں لینی ہوں کشتیاں پا لگوانی ہو تم میری امت ہو میں تمہارا رسول ہوں تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو وارے وارے جانے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے میری اطاعت کا تو تم نے بھی اگر مشکل خوشائی حجت روائی کروانی ہو تم بھی اسی ایک اللہ کو پکارنا میں تمہارا رسول مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی میں نے بھی اسی کو پکارا تھا میرا مشکل کو بھی وہی ہے تمہارا مشکل کو بھی وہی ہے یہ نہیں کہ نبیوں رسولوں کا سردار ان کا مشکل خشا اللہ اور امتیوں کے مشکل خوشا امتی ہوں گے اور دوسری بات اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رسول چن کے منتخب کر کے بھیجا میں فلا ہوں رب بھی کلا حق کے منہ کا فیم شا مسملہ تسلیما پیارے پیغمبر صلی اللہ سب مجھے کس تیرے رب کی یعنی اپنی ذات کی یہ مومن نہیں ہو سکتے ساتھ پشتی یہ مسلمان کلمہ شریف پڑھنے والے بیس بیس مرتبہ ہر سال مکے کا حج کرنے والے اور یہ سد کا خراد کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں نماز کیا اشراق بھی نہیں یہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازع جھگڑے نماز نیاز روزے اج درود وظیفے میں شادی گمی معاملات میں جب تک آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں سارے بے مانے ایک بھی مومن نے یہ اہم مثالی لوگ ات اور اس کے بعد حلال کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک آدمی بڑی دعائیں کرتا ہے متبو حرام ان کھانا حرام کا مشرب حرام ان پینا حرام کا عمل بس حرام پہننا حرام حضیبل بالحرام حرام کی غدا حرام کا گوشت حرام کی بوٹیاں حرام کا خون حرام کی نشونما انا استجاب بولا اس بدبخت کی دعا کیسے قبول کی تجارت بہت اونچا پیشہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا اللہ نے میں ان کو مرد کہا مرد اللہ کہتا ہے مرد ہے تاجر اللہ کون کہ ان کو مرد تو کہہ رہا ہے پھر میں کاروبار ٹکا کے کرتے ہیں کاتے کاروبار لاکھوں میں کھیر رہے ہوتے ہیں لیکن جب اذان ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ کے میری پیشی میں آ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد یہ ہے مرد اور جو وہی بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں بزدل لوگ ہیں اللہ کہتا ہے کھا لو رزق تو میں نے دینا کھا لو انعل آخرت ولولا مسلمانو آخرت بھی میرے پاس ہے دنیا بھی میرے پاس ہے آخرت بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علی ہمیں تاجر صادق امی تاجر سچ بولنے والا امانت کا مظاہرہ کرنے والا دنیا بھی لے گا اور آخرت میں کہاں مقام ہے نبیوں رسولوں کا پڑوسی ہوگا سچا تاجر امانت دار یہ رسول اللہ صبح نے تاجر کی تعریف کی ہاں اور اس کا مقام ادا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صبح نے کو نفی ہے کون منافع چار باتیں جس میں وہ پکا منافق ہے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی امانت میں خانت اور گالی پکنا اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی پابندی اللہ نے رہتے دے دی چھٹی نہیں دی کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے رکو سجا نہیں ہو سکتا اشارہ کر لے مسافر ہوں دو پڑھ لے پانی تکلیف دیتا ہے تجمم کر لے اور جہاد میں ہوں ایک پڑھ لے میں مولا چار کا سواب لکھ دوں گا رہتے دے دی چھٹی نہیں دی کیوں اللہ کہتا ہے اللہ بھی خلق الک اما فل جمیا سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا میرے بندو اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو یہ نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے نماز مشرک ہے بے نماز جنمی ہے رسول نے فرمایا بے نماز کافر ہے فرمایا میں گھروں کو آگ لگا دوں میرا دل چاہتا ہے جو نماز پڑھنے نہیں آتے بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار ہوں سلا فلاح سن کے گھر بار بھی بچے کاروبار کو چھوڑ کے دوستوں کو چھوڑ کے اگر تو مسجد میں آتا اللہ کے تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اگر کاروبار میں دوست آبام میں وہاں تو لگا رہتا ہے بیٹھا جھوٹے تیرے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں خالق مالک را دے کے خوراک گزا دیتا ہے کھلاتا پلاتا ہے گھر بار بیوی بچے دیکھنے کے لیے سننے کے لیے کان اتنا کچھ اس نے دیا اس کا اتنا بھی اکنی بچتا بنتا کہ اپنے غلام کو عبادت کے لیے پیدا کیا چوبیس گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے پانچ نمازوں کا اگر یہ بھی نہیں دے سکتا لانت ہے تیری زندگی پر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک بطالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق وباد بھی بیان کیے اللہ تعالی کے حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کو تباہ کر دے جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑے پے کو پہنچا ان کی خدمت دعائیں لے کے جنت لے اللہ اس کو تباہ اور ہلاک کر دے میں نے کہا آمین کتنے بدبخت ہے وہ ماں باپ کے نام فرمان جن کے لیے فرشتوں کا سردار بدوا کر گیا اور رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا اس کے بعد گھر کے اندر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے باہر لوگ بڑے بڑے پھرتے ہیں اخلاق گھر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرون ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی ہدایت دی اور فرمایا کہ جو عورت میں پرد ہو کے ہار سے کر کے باہر مٹک مٹک کے چلتی ہے خوشبو لگا کے زانیاں بدکار ہے یہ عورت جب تک واپس آ کے ہونے والا غسل کرے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہے اور اس کے لیے جنت بڑی آسان ہے عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ ٹائم نماز پڑے رمضان کے روزے رکھے خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حادری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالم